جس سے اس کی تقویم آسن کہا گیا جس سے نے اس شرف و مجد کا حامل قرار پا گیا قرآن کریم نے اسے ایک اشارے میں بیان کیا ہے جب کہا کہ وہ نفاخ ہی ہے مل روحے ہی خدا نے اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع پھو. اس الوحیاتی توانائی ڈیوائن انرجی کی ماہیت کے متعلق تو قرآن نے کچھ نہیں بتایا البتہ اس سے انسان اور دیگر مخلوقات میں جو بنیادی فرق پیدا ہو گیا اس کی صراحت یہ کہہ کر, کر دی کہ اِن ہدائنا اس قدیرہ اما و رہوں گا ہم نے اسے راستہ دکھا دیا اور پھر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو اسے اختیار کر دے اور چاہے اس سے انکار کر دے یعنی اس ادویاتی توانائی کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان صاحب اختیار و ارادہ مخصوص بن گیا ہے یہ ہے شرف انسانیت یعنی اس کا صاحب اختیار و ارادہ مخروف. قرآن نے انسانی اختیار و ارادہ کے اس محمل کو نف کہہ کر پکارا ہے ہم اسے انسانی ذات خودی سیلف یا پرسنالٹی سے تعبیر کرتے دیں انسانی نفس یا ذات کی دوسری بنیادی خصوصیت اور حمیت کے متعلق تو ہم ذرا آگے چل کر بیان کریں گے سر دست اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ یہ ذات ہر انسانی بچے کو بلا امتیاز خدا کی طرف سے ثافی طور پر لکھتی ہے اور یہی وہ محبت عظمہ ہے جس کی بنا پر کہا گیا کہ ولاکت کرم نہ بنی آدم ہم نے ہر انسانی بچے کو یکم طور پر واجب و تکرین پیدا کیا گیا ہے یہی وہ اساسی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر قرآن مساوات انسانیہ کی عمارت استوار کرتا ہے اور یہ ہے وہ سب سے پہلی بنیادی حد جسے میں نے انسانی حید اجتماعیہ اس کے نظام تہذیب و تمدن اور اس کی معاشرتی سیاسی معاشی زندگی کے لیے حد الحدود یا باؤنڈری لائن سے تعریف کیا ہے اس حد کا عملی مفہوم یہ ہے اور تربیت اس حد کا عملی مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا آئین قانون ضابطہ مسلط یا نظریہ یا عقیدہ جس سے ایک انسانی بچے اور دوسرے بچے میں ایک فرد اور دوسرے بچے فرد میں کسی اضافی نسبت سے کسی قسم کی تفریق کی جائے اس حد کی خلاف ورزی ہوگی اور کوئی ایسا انداز کوئی ایسی حرکت جس سے کسی انسان کی توہین اور تزلیل ہو اس حق سے تجاوز قرار پائے گا اس میں شبہ نہیں کہ معاشرہ میں مختلف مدارج و مراتب ہوں گے لیکن ان کا معیار جوہر ذاتی یا تاثیلگی سیرت و کردار ہوگا نہ کوئی اضافی جس پر اختلاف مدارج کے متعلق مطلب قرآن نے کہا ہے کہ نکلن درجاتم نما عاملو پرجاد کے تعین کا معیار ہمارے انسانی ہوگا وہ ان اگر اب فا کم اور سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوگا جس کی سیرت سب سے بلندہ پاسدہ ہوگی لیکن اس اختلاف سے مدارس کے معنی یہ نہیں کہ جو لوگ مدارس میں نیچے ہوں انہیں بنظر حقارت دیکھا جائے قتل نہیں قرآن نے تقریب انسانیت کی بنیاد انسانی ذات کو قرار دیا ہے جو ہر انسان میں یکا طور پر موجود لہذا کسی انسان کی توہین اور تاخیر کے کیا مانے انسان کی توہین تو خدا بھی نہیں کرتا سنیے عزیزہ نے مان کیا بات قرآن نے کہتا. سورہ الفجر میں ہے انسان پر جب تنگی آتی ہے تو وہ شکایت کرتا ہے ربی اہاند خدا نے مجھے یوں ہی دلیل کر دیا ادھر سے سارن جواب ملتا ہے کہ یہ غلط ہے خدا نے تمہیں یوں ہی زلیل نہیں کر دیا باللہ مون یتیما تم اس لیے دلیل ہوئے ہو کہ تم نے معاشرہ ایسا قائم کیا جس میں ضلعت اور عزت کے لحاظ بدل گئے اس میں عزت اور شخص کی ہونے لگی جس کی پارٹی یہ جتھک طاقتور ہو جو شخص معاشرہ میں تنہا رہ جائے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا لہذا تم جو شکایت کر رہے ہو کہ تم دلیل ہو گئے ہو تو خدا نے ایسا نہیں کیا تمہارے معاشرہ نے خدا کی متعین کردہ حدود کو سعال کر دیا ہے خدا کی متعین کردہ حد یہ تھی کہ ہر انسان انسان ہونے کی جیسے یکساں عزت و تقریم کا مستحق ہے یہ معیار غیر متبدل تھا اس لیے اس کی روح سے ہر انسان کو اس کا اطمینان حاصل تھا کہ خارجی حالات کچھ بھی ہوں میری وہ عزت جو مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا لیکن جب عزت و تقریم وابستہ ہو گئی خارجی حالت سے تو یہ حالات بدلتے رہتے ہیں اس لیے اس معاشرے میں آج کا موزز کل کا ذریعہ اور کل کا ذریعہ آج کا موزز ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار خدا کو نہ ٹہراؤ اپنے غلط معاشرہ اور اس کے خود سے آپ کا معیاروں کو قرار دو خدا نے انسان کو واضح بکرین بنایا ہے وہ خود بھی انسان کی توہین نہیں کرتا <تصفيق> <تصفيق> اس چیز کا انکار کیا ہے ربی رحان کیا کہتے ہیں تو خدا نے توہین کر دی خدا جس کو واجب و تکرین بنا رہا ہے اس کی وہ توہین انسان کی توہین خدا بھی نہیں کر قرآن اس بار میں اس حد تک آگے جاتا ہے کہ وہ مجرم کو اس کے جرم کی سزا تو دیتا ہے لیکن اس کی تزلیل اور تحریک نہیں کرتا جو عزت اسے بحثیت انسان حاصل تھی اس سے وہ نہیں تھی آپ دیکھیے کہ خدا مجرمین کو کس پیار سے بلاتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ کل یا وادی اللہ دزین اثرت علال حسین لا کخت مل رہا اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ریاستی کر بیٹھے ہو میری رحمت سے ناؤمید بتائی وہ خدا وہ خدا جہنم میں جانے والوں کے متعلق بھی ایک مشفق و جاسوس ہمدرد کی طرح بسد حسرت و تعصب کہتا ہے یا حسرت کا نا نالا لیتا وہ میرے بندو تم نے کیا کر دیا آپ نے دی جہنم میں جانے والوں کی اس کے الفاظ میں کہوں گا کہ مجھے كے سندر کا سینہ تو شک ہو گیا اور آواز سے نکلی كے كیا حسرت ہے وہ میرے پتے وہ مجرم کو جہنم میں جانے والے مجرم کو بھی وہ میرا پتا كہ ہے کہتا ہوں تو کی كی كر لیا ہے اپنے پتے سے کتنا پیار بھرا اپنے عزیزہ نے من جو بڑھا اس کے لیے پیار کر كر وہ مجرموں کو بھی میرے بندے کہہ کر پکانا ہے کہ ارتکاب جرم کی غلطی اور لفزش سے ان کی انسانیتوں سے نہیں چھن گئی لہذا انسان ہونے کی جیس وہ جس عزت و تقیب کے متحد تھے ان کی وہ حیثیت باہر حال و باہر حیض قائم و قائم رہتی اگر جہنم کی زندگی بھی ہوگی تو اس میں داخلے کے وقت اس کی طرف سے یہ آواز کپتان میں پڑے گی یا حسرت اے میرے بندوں اس طرح اس قدر ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی اس جہنم کی آگ میں آگے نہیں بڑھا جاتا یہ دو چیری بذاہ بڑی متضاد نظر آتی ہیں عزیزہ نحمد کہ ایک طرف اس جرائم کی پاداش میں جہنم میں دیکھا جا رہا ہے پاداش میں ہی ضطم غلط ہے ان کے فطری نتائج کے طور پر جہنم کی زندگی ہے دوسری طرف وہ محبت کا الفاظ اس کے ساتھ وہ مقابتا ہے اے میرے بندوں, تم نے جانتا ہی آپ نے بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ دو متضاد جذبات ہیں لیکن ان جذبات کو الگ الگ رکھنا پڑتا ہے اور کس طرح سے عملی زندگی میں ان کو الگ رکھا گیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے یاد اسے دہرائے مگر آگے نہیں بڑھ سکتا ایک کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی جلد اس کے سر پہ کھڑا تھا خزور صحابہ کے ساتھ سامنے سپنے تھے آپ کے حکم کا انتظار تھا کہ اس یہودی کی ایک ننی چھوٹی بچی ایک چلاتی ہوئی آگے حضور کے ٹانگوں سے لپٹ گئی چلاتے ہوئے کہا کہ میرے بابا کو مت مارو مجھے یقین نہ کرو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ نے سمجھا کہ اب آپ کہہ دیں گے کہ اسے چھوٹ دو آپ نے انگلی سے اشارے سے جلا سے کہا کہ کلوار تلا دوں گلا کٹ گیا اس طرح. صاحبہ نے بعد میں پوچھا کہ حضور یہ کیا بات تھی آپ کی تو آنکھوں میں آسو آئے ہوئے تھے پھر آپ نے یہ کیا کیا سنیے عزیزہ نے من کس مقام سے خدا کا رسول بولتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم اس بات کو سمجھے نہیں ہو محمد ابن عبداللہ کی آنکھیں رو رہی تھی محمد رسول کا ہاتھ جلد کو حکم دے رہا تھا. خدا کا قانون مقافات جہنم میں بھیج رہا ہے خدا کی رحمانیت اس وقت بھی کہتی ہو میرے بندہ تم نے کیا کر دیا ہو اپنے نے محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول تو حق عزیز یہ دونوں چیزیں خاص آگے بڑھتے ہیں ہم عزیزہ انسان اور انسان کا سنگین ترین تفاوت حاکم و معقوم کی تفریق کی صورت میں رونما ہوتا ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت اختیار و ارادہ ہے بڑا غور طلب بدل ہے انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت اختیار و ارادہ ہے اور حاکم و محکوم کی تفریق کا میدان وہ ہے جہاں ایک فرد کا اختیار و ارادہ دوسرے فرد کے اختیار و ارادہ سے ٹکراتا ہے انسانی فکر نے بڑی کوشش کی ہے کہ حاکم و محکوم کی تفریق میں ڈالی جائے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کی اس کوشش کی آخری کڑی جمہوری نظام ہے لیکن جیسا کہ اب جمہوری نظام کے مدعیوں کو خود اعتراف ہے اس نظام سے بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا وہ تفریح کافی ہے فرانسیسی مفکچرکل نے جو کہا تھا کہ اگر رفت جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ اس میں لوگ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی تھی اور نہ آج کے ہی موجود ہے اس میں جو لوگ برتھ کر اقتدار آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ عقیدہ قائم کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں وہ اپنے حاکم آپ ہیں یعنی حکومت عوام کی ہے یہ در حقیقت بڑے ہوتا ہے یورپ کے بور لہذا حاکم و محکوم ایک سطح پر نہ پہلے کبھی آئے تھے نہ اب آ سکیں در فر اقتدار طبقہ نے اپنے آپ کو ہمیشہ بلر دوبارہ سمجھا اور معقوموں کو بدتر حقائق حکارت دیکھا ہے جب حضرت نوسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خدا کا پیغام دے کر ترون کے پاس گئے ہیں تو اس نے یہ کہہ کر ان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا کہ قوم و ہمارا لنا آب یہ ہماری معقوم قوم کے افراد ہیں اس لیے ان کی بات سننے کے قابل کیسے ہوتا ہے جو بات تین چار ہزار پہلے، سال پہلے سے رون نے کہی تھی اس کی سدائے باز گشت آج بھی, آج بھی ہر ایوان حکومت سے برابر سنائی دیتی ہے ہاں اس کے الفاظ جتنے ہی بدلے ہوئے کیوں نہ یہی وہ احساس تھا جس سے چلات کر مارکس نے کہا تھا کہ جب تک دنیا میں حکومت کا ادارہ باقی ہے انسانی طبقات کی تفریق ختم نہیں ہو سکتی بات تو اس نے ٹھیک سمجھی تھی لیکن نہ وہ بتا سکا نہ مطمئن کہ اس تصور کو عمل میں لانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے یہ صورت آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن نے بتائی اس نے کہا کہ حکومت کے ادارہ کا وجود تو بہرحال حال باقی رہے گا کیونکہ اس کے بغیر انسانی معاشرہ میں انارکی پھیل جائے گی لیکن اس میں حاکم اور معقوم کی تفریح باقی نہیں رہے گی اس تفریق کو مٹانے کے لیے اس نے اعلان کیا کہ ماں کاشر اینت یاب اب الحکم اب نبو سم یح اللہ سے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہاں اسے ضابطۂ قوانین نظام حکومت یا نبوت تک بھی کیوں نہ مل جائے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ اس سے اس نے حاکم اور محکوم کا تصور ختم کر دیا اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ پھر نظام حکومت کی صورت کیا ہوگی اس کے لیے اس نے کہا کہ اس نظام کا فریضہ صرف عم حدود کی پابندی کرانا ہوگا جو کسی انسان کی نہیں بلکہ خدا کی متعین کردہ اور غیر متبدل ہے چنانچہ اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وا کن قوم اور اقبانی نہ بے ماہ کن تم تو المول اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتاب کی روح سے جسے تم پڑھتے پڑھاتے اور سمجھتے سمجھاتے ہو ربانی بن جاؤ اسی کا نام حکومت خداوندی اس مقام پر قرآن ایک ایسا لطیف اور امیک نقطہ سامنے لاتا ہے کہ جو جو دے بصیرت اس پر غور کرتی ہے انسان وجد میں آ جاتا ہے اس نے اس نظام حکومت کے مرکز اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو لازمی قرار دیا کسی سے متاح اور متی یعنی حاکم و محکوم غلام اور آقا کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ نہیں رسول کی حیثیت ایک حاکم کی نہیں ایک معلم یعنی استاد کی ہے جو علم و حمل یعنی اس نظام میں متاع متی کا رشتہ حاکم و معقوم یا غلام اور آر آقا کا نہیں بلکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوگا ان ہر دو نوعیتوں نائیت، کے رشتے کا فرق اس مشکل تری مسئلہ کو نہایت آسانی سے حل کر دیتا ہے اتارٹی حاکم اور معقوم اور استاد اور شاگرد دونوں رشتوں میں ہوتی آکام اور ان کی عقائد بھی ان دونوں میں ہوتی ہے لیکن دونوں کے مقصد و منتہا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے حاکم یا آقا کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلام ملازم یا باقوم کا زیادہ سے زیادہ اس کے ایکسپلائٹ کرے اسے اور اسے اپنے مقاصد کے دروئے کار لانے کا ذریعہ سمجھ وہ اس سے اپنے حکام کی اطاعت اس لیے کراتا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ حاصل اور وصول کرے معقوم یا غلام ان احکام کی اطاعت مجبورن کرتا ہے اور ہر وقت اس کی کوشش میں اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ اپنے آقا سے جان چھڑا کر بھاگ جائے اس کے برعکس استاز کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کا زیادہ سے زیادہ حصہ شاگرد کو دیتا چلا جائے اپنی قابلیت کو زیادہ سے زیادہ شاگرد کے سینے میں انڈھیلتا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل ہو جائے وہ شاگرد کی کامیابی میں اپنی کامیابی اور اس کی ناکامی میں اپنی ناکامی دیکھتا ہے وہ شاگرد سے اپنے اقام و ہدایات کی اطاعت اس لیے کراتا ہے کہ اس طرح اس کی مضبر صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے چنانچہ قرآن کریم نے یو اللہ کتاب االحکمہ کی رائط یوزف کی ہم بتائی ہے یعنی وہ تعلیم کتاب و حکمت سے ان کی مذمت صلاحیتوں کی نشو و نما کر دے یہ ہے حاکم اور محکوم کے تعلق کی مثال قرآنی نظام حکومت میں یعنی شاگرد اور استاد کا تعلق نہ کہ آپ اور غلام کا تعلق اتھارٹی کا تصور دونوں میں ہوتا ہے لیکن اس کی رائط ایک دوسرے سے یکسم مختلف ہو جاتی ہے اس طرح قرآن نظام حکومت کو باقی رکھتے ہوئے حاکم و محکوم کی تفریق مٹا دیتا ہے وہ ان دونوں کے تعلق کی نوعیت بدل دیتا ہے ان دونوں رشتوں کی نوعیت کا یہی وہ فرق ہے جس کے پیش نظر وہی عرب فرون جس کا میں نے پہلے ذکر کیا صحیح ڈیموکریسی اور فاشزم کا فرق ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ ڈیموکریسی اس نظام کا نام ہے جو اس قسم کے اقتصادی سیاسی اور ثقافتی حالات پیدا کرے جن میں ہر فرد کی مضمر صلاحیتیں مکمل طور پر نشو نما حاصل کر سکیں اس کے برعکس خاشم کا نظام اسے کہیں گے خواہ اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے جس میں فرد کو خارجی مقاصد کے حصول کا اعلی کار بنا دیا جائے رد کو خارجی مقاصد کے حصول کا اعلی کار بنا دیا جائے اور اس کی انفرادیت کی نشو و نما کمزور سے کمزور کر ہوتی چلی جائے دوسرے مقام پر وہ لکھتا ہے کہ ایسی سیاسی آزادی ایسی سیاسی آزادی جس میں انسان کو سطح انسانیت سے گرا دیا جائے جس میں اسے ڈی ڈیہیومنائز کر دیا جائے آزادی نہیں رہتی غلامی سے بد غلامی بن جاتی مطلع. یہی وہ اقبال کے الفاظ میں انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ نقد ہدت نق انسان کی احسن تقریم ثم اور ددر نہ ہو اس میں انسان احسن تقریم کے بلند تری مقام سے گر کر اسات لیم کی سستنی سطح پر آ جاتا ہے دوسرے مقام پہ ہے کہ بلاؤشینا لڑا نہ ہوا چن نہ ہو اخلدا عل الم <الْأَرْض> تو چاہتے تھے کہ یہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے لیکن یہ اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ماحوس ہو کر زمین کی تستیوں سے چمٹ جاتا ہے یہ آسمان کی بلندیاں اس ماحول میں حاصل ہو سکتی ہیں جس میں کسی فرد کی عمل تو ایک طرف اشارتن اور کناتن بھی کسی قسم کی تحقیق اور تدلیل نہ ہو کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے مقابل میں پس اور حقیر محسوس نہ کرے اور جس طرف جائے آدمی احترام ہے آدمی کی جنت کشار نشید حریت افروز اس کا استقبال کرے یہ صرف اس ماحول میں ممکن ہے جس میں کیفیت یہ ہو کہ کف در جات سائل ہو محروم نیز عبد و مولا حاکم و محکوم میز اللہ حا <تصال> محتون کا فرق اس صورت میں مٹتا ہے جب سائےلو مہتاج کا فرق ملتا ہے سائے لو محروم سائل و محروم کی بات آ تو اس سے وہ چٹان سامنے آ جس سے ٹکرا کر اعترا میں آدمیت کی کشتی پاش پاش ہو جاتی ہے یعنی روشنی کا مطلب اس میدان میں اگر حدود اللہ کو مٹا دیا جائے تو اس سے جس قسم کی تصویریں انسانیت ظہور میں آتی ہے اس کے تصور سے روح آنکھ اٹھتی ہے یہ بھوک ہے جس سے اس قدر محیب و عظیم قوتوں کے مالک شیر کو سرکس کا رنگ مار کر بندر کی طرح نچاتا ہے وہ تو اسے نچاتا ہی ہے لیکن انسانوں کا بالا دست طب کا حدود اللہ سے سرکشی برت کر رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں لے جب لے کر جو کچھ زیر دست کا محتاج انسانوں سے کراتا ہے وہ کسی حیوان کے تصبر میں بھی نہیں آ سکتا اس میدان میں بھی قرآن کریم احترام انسانیت کے تحفظ کے لیے وہی حد حدبندی کرتا ہے جو اس نے حاکم و محکوم کی تفریق مٹانے کے سلسلے میں کی تھی ہو. یعنی اس نے جس طرح انسانوں کے ہاتھ سے حق حکومت چھین کر اسے خدا کے ہاتھ میں دے دیا اسی طرح اس نے رزق کے سرچشموں کو بھی یہ کہہ کر انسانوں کے حص کا اقتدار سے چھین لیا کہ نہل و نرضوں کو تم وہ کیا تمہارے اور تمہارے بچوں کے رزق کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کسی انسان کے ہاتھ سے اس ایک حد بندی نے اس سب سے بڑے حربے کو مسدود ہی نہیں معلوم کر دیا جس سے بالا دست انسان زیر دستوں کو محتاج اور محکوم بناتے اور زلیل و غور کرتے فرعون کی فرفرونیت اس دعوے پر تھی کہ انا ربوں کو ملا ہم تمہارے سب سے بڑے ایندا ہیں آپ نے دیکھا رم کا قرآن نے استعمال کی دعوے یہ تھا ہم تمہیں روٹی دیتے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ الحیثہ بھی ملک مصروف حاضل انہار و تجرین امتحادی اس ملک میں قرار تڑاغ میرا ہے اس کی زمین میری ملکیت میں ہے اس میں رہنے والی نہریں میرے قبضے میں ہیں ریزر کے ان سب پر میرا خلی اختیار و اقتدار ہے اس لیے تم سب میرے محتاج اور معصوم شراؤن عزیز آنے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں اقتدار و اختیار جب بھی انسانوں کے ہاتھ میں آئے گا وہ رزٹ کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور اس طرح ان میں سے ہر ایک پھر بن جائے گا میں قرآن کریم کے پاس نظام کے متعلق اس قدر قصبے پر شرا وقت سے دکھ ہوں کہ اس مقام پر اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھ اس سارے نظام کی یا یوں کہ یہ کہ مقصود و گنتہا اس نظام کا یہ ہے کہ رزق کی احتیاط سے کسی انسان کی عزت نفس کو ٹھیک نہ لگنے پائے نظام حکومت کا فریضہ خدا سے عطائز عطا کردہ رزق کی طرح تقسیم ہو اس طرح تقسیم ہو کہ کسی فرد کی ضرورت رکنے نہ پائے اور اس کے اطول رزق کا یہ حق کسی شرط سے مشروط نہ ہو بلکہ رض کی تقسیم کرنے والے ان سے برملا کہیں کہ لا لڑی منكم من ولا جگاہ اس کا تم سے معاوضہ یا بدلہ لینا تو ایک طرف ہم کس کے لیے تمہاری طرف سے کسی شکریہ تک کے بھی متمنع ہیں بدلا یا شکریہ کا اس صورت میں پیدا ہو جب ہم نے تمہیں اپنی طرف سے کچھ لیا ہو یہ رزق تمہارے رازق کی طرف سے ادا ہوا ہے ہم تو اس کے صرف قاسم یا تقسیم کرنے والے ہیں اسی طرح جیسے پوسٹ مین منی آڈرس کا روپیہ تقسیم کر دیتا ہے لیکن قرآن کریم ادائے رزق کے سلسلے میں جو لم اور غائب بتاتا ہے اس کی وضاحت کے لیے تقسیم کی یہ تصویر بھی ناقص رہ جاتی ہے ایک دوسرا نقطہ ہوتا ہے جس طرح اس نے نظام حکومت کے ذمن میں حاکم اور محکوم کا رشتہ استاد اور شاگرد کا بتایا تھا اسی طرح وہ نظام رزق میں بھی رازق و مرزوب کا ایسا رشتہ بتاتا ہے جس میں صلا اور شکریہ کا احساس تک پیدا نہیں ہو سکتا اس نے اسباب رزق کو خدا کی رحمت کا ایسا پکارا ہے اور ربوبیت آدمینی کو اس کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کی مت الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمان الرحیم کہا گیا رحمت یا رحمان اور رحیم کا مادہ رے اے نیم ہے جس کے اگنی معانی رحم مادر کے ہیں اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی روح سے رزق دینے والے اور رزق لینے والے کا باہمی رشتہ ماں اور بچے کا ہے اوہ اوہ اوہ آپ غور کیجئے کہ اس رشتے سے مفہوم و مقصود کیا ہے ماں اپنے رحم میں جنین کی پرورش اپنے خونے پورے جگرتے کرتی ہے اور اس سے اس کے دل میں کسی معاوضہ یا شکریہ کا احساس تک پیدا نہیں ہے اس کی انتہائی خواہش کوشش اور خوشی اس میں ہوتی ہے کہ جنین رحم میں پرورش پاک کا کندر اس کو سبانا بچے کی صورت میں دنیا میں آئے پیدائش کے بعد وہ بچے کی پرورش پھر اپنے خونے جگر سے کرتی ہے اور اس میں بھی اس کی انتہائی خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ کی صلاحیتیں اس طرح نشو و نما پائیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائیں آپ نے دیکھا نہیں کہ جب بچہ پہلے پہل دو قدم چلنے کے قابل ہوتا ہے تو ماں کا دل کس طرح خوشی سے بلیاں چلنے لگتا ہے اور وہ کس طرح انتہائی فخروں مسرت سے دوسروں سے کہتی ہے کہ دیکھو میرا بچہ چلنے کے قابل ہو گیا بچے کی سالگرہ کی تقریبیں ماں کے اسی جذبہ فخر و مسرت کی مدد ہوتی حالانکہ غور سے دیکھیے تو بچہ جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے ماں کی احتیاج سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اسی میں تو ماں کی محبت کا راز پناہ ہے وہ بچے کو اپنا روحاج بھی نہیں دیکھنا چاہتی آگاہ دیکھنا چاہتا خدائے رحمان و رحیم بھی جو دوری تگمینی سے یہی جی چاہتا ہے کہ انسان محتاج نہ رہے زیادہ سے زیادہ آزاد ہوتا جائے یہ وجہ ہے کہ اس نے اس پرورش کے سلسلے میں اپنا اور انسانوں کا رشتہ رحمانیت مدرلی لفظ کا بتایا ہے باپ اور بیٹے کا نہیں بتایا بڑی چیز ہے سیزا نے بتایا اپنی بیٹوں سے بات کیا میں نے نہیں کہا خدا کٹا ہے میری لیے اس کا تو بنیادی تصور تھا قبر فادر ان ہے نہیں جانے دیکھا قرآن کے فرق اور دوسرے مذاہب کے تصورات بہت بڑے وقت و صبر سے کہا جاتا تھا کتاب ہمارا باپ جو آسمان تھا قرآن کہتا ہے کہ نہیں ماں پر بیٹے تھے ماں بیٹے کر اس طرح خدا اور انسان بڑا بنیادی اپنی پورے جگر سے پرورش کر کے اس کو آزاد سے آزاد کر بناتا چلا جاتا ہے ماپ سے ہے لگتا ہے کلایا پلایا واڈا کی سیکٹری دیا گلا کرنے سامنے بولنڈیا ہے ماں کی یہ سورت ہے آپ بھی اسے بانٹتا ہے تو آپ کی گود سے بتا دیں یہ ہے رشتہ اس نلان کا جس کے ہاتھ اور ادھر کی تقسیم ہوتی ہے یعنی ماں اور بچے کا رشتہ جس طرح ماں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو چود پلا کر نہ اسے محتاج سمجھتی ہے نہ زلیل نہ بچے سے اس کا مواقع کرتی ہے نہ صلا اس کے لیے اسے قبائد کی تمنا بھی نہیں ہوتی نہ شکریہ کی رضو اسی طرح حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے رل تقسیم کرنے والوں کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے اس کے برعکس اس معاشی نظام میں جس میں اقتدار انسانوں کے ہاتھ میں ہو ہر اقتدار اور عوام کا رشتہ کساب اور اس کے پکڑے یا تانگے والے اور اس کے گھوڑے کا تھا ہوتا ہے اور اگر آپ اس میں سواد کا پہلو بھی دیکھنا چاہیں تو اس رشتے کو ایسا سمجھیے جیسا اس ڈمبے اور اس کے مالک کا رشتہ جسے وہ قربانی دینے کے لیے پال رہا ہوں آہ. آہ. آہ. آہ. آہ. آہ. آہ. اس میں بکرے گھوڑے یا دمبے کی پرورش ان جانوروں کی خاطر نہیں ہوتی اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے وہ جانور ان کے مالکوں کے مقاصد پر ہوئے کار لانے کے قابل رہے اور اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ ہر انسانی ذات اپنا مقصد آپ ہوتی ہے جب کوئی ذات کسی دوسرے ذات کے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بن جائے وہ ذریعہ بخار ہو جاتی ہے زندار لفظ کی کس شکست کا وہ رد عمل ہوتا ہے جو معاشرے کے زیر دستوں کی طرف سے سرکشی اور بغاوت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے کوئی ذات اپنی ذلت برداشت نہیں کر سکتے معاشرہ تو ایک طرف جس دن کو ماں باپ اپنے جوان بیٹے سے کسی بات بات ناراض ہو کر یہ کہہ دے کہ کیا ہم نے تمہیں کسی دن کے لیے پالا پوسا تھا اس کے دل سے ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ احساس بڑا ذیت رساں ہوتا ہے کہ میں کسی دوسرے کے مقاصد کو بروئے کار لانے کا ذریعہ بن گیا میری ذاتی حیثیت کچھ نہیں رہی فرد کی ذاتی حیثیت اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب جب اس کی ذات کا احترام کیا جائے جب اسے کسی دوسرے کے مقاصد کے بروئے کار لانے کا ذریعہ سمجھ لیا جائے اس کے دل میں نفرت اور سرکشی کے جذبات ابھراتے ہیں اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے جو بات ہے ان سے ارد کروں گا کبھی یہ بات جوان دینے سے نہ کر جس سے اس کی اردار حق کو شکست ملتی ہے اس کی سرکشی اس میں ہوتی ہے کہ احترام کرو اپنے بچوں کا یہ دیکھو وہ آپ کا احترام کس طرح سے کرتے ہیں؟ اور یہاں سے ہمارا روح اس گوشے کی طرف مڑ جاتا ہے جس میں ہر معاشرہ میں مسلمہ طور پر جسے ہر معاشرہ میں مسلمہ طور پر اغنی حیثیت دی جاتی ہے یعنی عدل عدل کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک قانونی عدل اور دوسرا معاشرتی عدل جسے سوشل جسٹس کہ قانونی یا عدالتی عدل کے متعلق عام خیال بلکہ متفق عدا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی متنازع فی معاملہ کا فیصلہ ملک کے رائج الوقت قانون کے مطابق ہو جائے تو اسے مبنی پر عدل قرار دیا جائے گا یہ ٹھیک ہے لیکن قرآن اس سے آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ خود اس قانون کو بھی تو مطابق عدل ہونا چاہیے اگر وہ قانونی ظلم اور بے انصافی پر مبنی ہے تو اس کے مطابق فیصلے کو مبنی پر عدل کیسے کہا جائے گا لہذا وہ سب سے پہلے قانون کی حق بندی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والوں کا مسلس یہ ہوتا ہے کہ یادون بالحق کے وقت ہی وہ الحق ذہی خداوندی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں لہذا قرآن کی روح سے فیصلہ وہی مبنی پر عدل سمجھا جائے گا جو اس قانون کے روح سے کیا جائے جو الحق کے مطابق ہو جہاں تک عدل کرنے کا تعلق ہے وہ اس سلسلے میں کہتا ہے کہ نا کچی نفسن النفسن شیم ملایقبلوں میں نہ صفاہتم بلایخذوں میں نہ حدلم بلا ہم یونس روم کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بھی اس پر مؤثر نہ ہو نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے نہ ہی جرم کا کوئی بدل دیا جائے غرضے کے اس میں کوئی بھی مجرم کا حمایتی نہ ہو فیصلہ یکسر خارجی اثرات سے بالا تال ہو کر دیا جائے آگے بڑھی پرانے کریم کے متعین کردہ حدود کے مطابق ملزم اور مجرم میں بنیادی فرق وہ کہتا ہے کہ ملزم کو اس بات جرم تک بے گناہ سمجھے اس کے متعلق حسن زنگ سے کام اور حسن زنگ کا تقاضہ ہے کہ ملزم کے متعلق تمہارا اغنی رد عمل فرسٹ ری ایکشن یہ ہو کہ حاضر افقم مبین حاضبان نظیم یہ الزام چھوٹا نظر آتا ہے یہ اس طرح دکھائی دیتا ہے لیکن عدالت کو چاہیے کہ وہ دیکھ دیکھ کا فیصلہ کریں پہلا رد عمل ہر فرق عزیزوں نے من یہاں ایک لمحہ کے لیے روکیے اور ان چیخوں کو سنیے جو دوران تفتیش ملزم پر تشدد سے فضا میں ترکری پیدا کرتے تھے جن ملزموں پر یہ تشدد برتا جاتا ہے ان کی اکثریت بے گناہ ثابت ہو جاتی ہے اور جن کے خلاف جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے انہیں جو سزا ملتی ہے وہ اکثر و بیشتر اس کرب و عذیت کے مقابلے میں کچھ لگی نہیں ہوتی جس کا ایک اقتصاد انہیں دوران تفتیش بنایا گیا کئی ملزم اس عذیت کے مقابلے میں موت کو ترجیح دے کر خودکشی کر لیتے ہیں یہ طریق تفتیش انتہائی ظالمانہ ہے جو قرآن کی روح سے سنگین جرم کرا ہے قرآنی نظام اس کی قدن اجازت نہیں دیتا جو نظام ملزم کے متعلق اس قدر حسن ذم کی تاکید کرتا ہو وہ اس کے خلاف ایسے ویشیانہ اقدام کی اجازت کیسے دے سکتا ہے بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ قرآن کی حدود میں رہتے ہوئے تفتیش کا کیا طریقہ اور کیا تعلق ہونا چاہیے جہاں تک مجرم کی سزا کا تعلق ہے قرآن کی مقرر کردہ حق یہ ہے کہ جزا و سی ام سن وش سزا مطابق جرم ہونی چاہیے جرم سے زیادہ نہیں اور اگر مجرم میں احساس ندامتوں پر ابھرے اور اس کی اصلاح کی توقع ہو تو اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے یہ میں پہلے ارد کر چکا ہوں کہ مجرم ارتقاد جرم کے ساتھ بھی انسان ہی رہتا ہے اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے جو اس کا حق ہے یعنی احترام آدمیت وہ بدستور باقی رہتا ہے نفرت جرم سے ہوگی مجرم سے نہیں نفرت تو ایک طرف قرآن کا حکم یہ ہے کہ لا یز ہر قوم, قوم تم ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ ولا تل میں ز ان کرو ایک دوسرے کے الٹ پلٹ نام نہ رکھو بد تن قدیرم میں کبھی بدزنی سے کام نہ لو بلا دوسروں کے معاملات میں یوں تجسس نہ کرو ولا یا کسی کی ریبت نہ کرو آپ نے دیکھا کہ قرآن افراد معاشرے کے باہمی تعلقات کی ان بنیادوں پر استوال کرتا ہے اور اس کے بعد عدل کا دوسرا گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے یعنی معاشرتی عدل معاشرتی عدل سے کیا مفہوم ہے اس کے متعلق مغربی مفکرین نے بہت کچھ کہا ہے میشیگن یونیورسٹی کا فلسفہ کا پروفیسر ولیم کے فرینکینا اس بات میں لکھتا ہے کہ معاشرتی عدل کے متعلق جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کو اس وقت مبنی پر عدل کہا جائے گا جب وہ ہر فرد معاشرہ کو جس میں ہر فرد معاشرہ کو وہ کچھ مل جائے جو اس کا حق ہے اور اس کے بعد وہ خود ہی یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ اس کا حق کیا ہے یہاں وہیں کی ضرورت پڑتی یہی تو اصل چٹان ہے وہ کہتا ہے کہ اس سوال کا اتنی لاندخ جواب ہمیں کہیں سے نہیں دیا قرآن اس کا جواب دو لفظوں میں دیتا ہے جب کہتا ہے کہ اترانے آدمی ہر فرد کا بنیادی حق ہے اسی ماں معاشرے میں ہم کہیں گے کہ سوشل جسٹس کرتا ہے جہاں یہ بنیادی حق ہر فرد کو ملے کہ وہ احترام انسانیت کا مستحق ہے اگر کسی طور سے کسی انداز سے بھی اس کی یہ توہین ہو جائے گی وہ معاشرہ معاشرتی عدل کا حامل نہیں کرا پایا جاتا ممتاز مغربی مفکر ارنس باکر اس بات میں دیکھتا ہے کہ عدل کی بنیاد اس اخلاق پر ہے ادل کی بنیاد اصول اخلاق پر ہے اور تمام اخلاقی اصولوں کا سرچشمہ فرد کی ذات کی قدر و قیمت ہے اسی بنا پر وہ کہتا ہے کہ وہی معاشرہ عدل کا عدم کردار کہرا سکتا ہے جس کا مقصود یہ ہو کہ تمام افراد معاشرہ کی ذات کی صلاحیتوں کی پوری پوری نشو و نما ہو جائے آپ کو یاد ہوگا عزیزہ ایمان کہ میں نے زندگی کے تین بنیادی تقاضے بتائے تھے تین انسٹنکٹ تعتر خیش تغلب خیش اور جذبہ افزائش نقل سیلف پروڈکشن اس وقت تک ہم نے پہلے دو تقاضوں کے متعلق اب ہم تیسرے تقاضے کی طرف لاتے ہیں اسے عام طور پر جنسی تقاضا کے احتارا جاتا ہے اور اسے بھی زندگی کی تعمیر و تخریب میں بنیادی اہمیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حفاظت عصمت کو مومنین کی اہم خصوصیت قرار دیتا ہے یہاں ہم پھر ایک بار فطرت کے کنٹرول کی طرف لوٹتے ہیں جنسی تقاضا ہر حیوان کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن حیوانات کی صورت میں فطرت نے اس پر ایسا کنٹرول عائد کر رکھا ہے کہ وہ اس تقاضہ کو صرف افزائش نسل کے لیے پورا کرتے ہیں حیوانات کے نرو مادہ سارا سال مخلوط ماحول میں آزاد پھرتے ہیں لیکن ان میں کبھی جنسی اختلاف کا جذبہ نہیں ہوتا جذبہ یہ جذبہ اس وقت ہوتا ہے جب افزائش سے نسل کے پروگرام کا موسم یعنی میٹنگ سیزن آتا ہے اس وقت وہ جنسی اختلاط کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہستے سابق ادت سے بے ہو جاتے ہیں وہ جب تک فطرت کی طرف سے ان کو وہ جسے گرین سگنل کہتے ہیں میٹنگ سیزن کا نہیں دکھتا اس وقت تک ان کے اندر یہ سارے اس جذبے کی توانائیاں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ اس طرف خود آنسی اٹھا کر نہیں دیکھتی کیا کہہ گیا ہے غالب مت کر جیب بے ایام گل <سؤال> غالب سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں گالیاں دے رہا ہوں چاگ مت کر جیب دے ایام گل کچھ ادھر کا بھی اشارہ کیا <سؤال> حیوانات قدر کے اشارے کی منتظر رہتے ہیں یہ ہے فطرت نے جو کنٹرول کیا آدھا. آپ دیکھ رہے ہیں آزیدان من کہ کنٹرول کے جو غلط ہے فطرت کے کس قدر اہم کس قدر آخری کنٹرول ہے انسان پر فطرت نے اپنا کنٹرول نہیں رکھا تو اس نے اس تقاضے کا مقصد افضائش نسل قرار دینے کے بجائے اسے حصول لذت کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے بعد اس طرح کھل کھیلا کے توبہ میں یوں تو جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں زندگی کے ہر تقاضے میں حدود شکنی فساد اور تقریب کا مجھے ہوتی ہے لیکن جس قدر تباہی جنسی بدل ہاتی سیکس پرورشن مچاتی ہے زندگی کے کسی دوسرے گوشے میں اس کی مثال نہیں ملتی اس کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے اس سے قوموں کی اجتماعی زندگی کس قدر تباہ ہوتی ہے اسے میں ذرا آگے چل کر بتاؤں گا انفرادی طور پر قرآن کہتا ہے کہ وہ میں جافال زالے کا یل کا اثاما اس سے زندگی کی صلاحیت بخش توانائیاں مزمحل ہو کر رہ جاتی واضح رہے کہ جنسی تقاضا کی صورت طبی ضروریات مثلا بھوک پیاس کی سی نہیں یہ تقاضے جسمانی ضرورت کے ماتحت آج خود ابھرتے ہیں اور اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور پھر آخر العمر اس, اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے آپ کسی کام میں کس قدر منہمد اور کسی فکر میں کس, کس قدر غلط کیوں نہ ہو اگر آپ کے بدن کو پانی کی ضرورت ہے تو پیاس کا تقاضا ابھرے گا ابھرتا چلا جائے گا اور جب تک آپ اسے پورا نہیں کریں گے وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا اگر اس کی تسکین نہیں کریں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے اور اگر چند دنوں تک یہی حالت رہے تو آپ پر موت حالت ہو جائے گی لیکن ان سی تقاضا آج خود کبھی نہیں ابھرتا ہاں اس پر ساری عمر کیوں نہ گزرنا ہے یہ اس وقت ابھرے گا جب آپ اس کا خیال کریں گے ہاں یہ خیال آپ کے داخلی تصورات کا نتیجہ ہو یا خارجی محرکات سے پھر اگر آپ برسوں تک بھی اس کا خیال نہیں کریں گے تو موت تو ایک طرف آپ پر کوئی عارضہ تک بھی لاحق نہیں ہوگا اس کے برس پاک باز انسانوں کا امنی تجربہ یہ ہے کہ اس سے انسانی توانائیوں اور صلاحیتوں میں نہایت خوشگوار اضافہ ہوتا چلا جائے گا سبھی اور جنسی تقاضوں میں یہی فرق ہے جس کی وجہ سے قرآن نے اور طلب رکھتا ہے جس کی وجہ سے قرآن نے بھوک پیاز کی اس حالت میں حرام اشیاء کھا لینے کی اجازت دی ہے لیکن جنسی تقاضا کے لیے یہ اجازت نہیں دی اس کے برعکس اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو اس تقاضا کی تسکین کی جائز صورت مجسک نہ آئے تو اسے چاہیے کہ ضبط خیش ہیلف کنٹرول سے کام لے والا خیز لا یہ تو جو لوگ نے کہا کہ امکان نہ پائیں انہیں چاہیے کہ ضبط نب سے کام لے اس طرح حالت کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتا اس لیے آرام کی اجازت ہی نہیں دیتا میں نے پہلے کہا ہے کہ جن کی جذبہ آج خود بے نہیں ہوتا اسے خارجی محرکات پیدا کرتے ہیں خارجی محرکات انسان کی تخیلاتی یا تصوراتی دنیا میں ہجان پیدا کرتے ہیں اور یہ حیضان جن کی جذبہ کو ابھارنے کا موجب بنتا ہے خواہ یہ عمل شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر پرانے کریم ان محرکات کو فواہش کی جامعہ اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے اور انہیں حرام قرار دیتا ہے وہ چور کو مارنے کی بجائے چور کی ماں کو مارتا ہے سورہ راست میں ہے قل حرما ربیر فوائشن ان سے کہہ دو کہ خدا نے خواہش کو حرام قرار دیا ہے خا وہ خارجی دنیا میں ہو یا انسان کی داخلی دنیا میں آپ نے غور کیا کہ قرآن نے خارجی اور داخلی دنیا دونوں کے محرکات کو حرام قرار دے کر اس حد کو کس قدر بازے اور جامع بنا دیا ہے خواہش کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ان اللہ جو فون ان تشیل خواہشتین عزابن علیم پھر دنیا بن اے رسول ایران کر دو کہ جو لوگ اہل ایمان کے معاشرے میں خواہش کو عام کریں گے ان کے مقدر میں اس دنیا میں بھی علم انگیز تباہی ہوگی اور مستقبل کی زندگی میں بھی کار بم آمیز ادا ہمارے زمانے میں یہ فوائش اس قدر عام ہو رہے ہیں کہ ان کا ایسا مشکل ہے ہماری شاعری عام لٹریچر وسیقی ڈرامے افغانیں ناول ریڈیو ٹیلی ویژن سنیما ہریانی سب انہی فوائش کے مظاہر ہیں ان مظاہر سے جنسی جذبات میں جو ہے جان بربا ہوتا ہے جن لوگوں کو اس کی تسکین کا عملی سامان میسر آ جاتا ہے وہ اس میں اثر تفاف گرک ہو جاتے ہیں جو زی مقدور نہیں ہوتے وہ ذہنی اجاشی ہی سے لذت لذتیاف ہوتے رہتے ہیں ان کی قبیت پھر غالب سے معذرت کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جی ڈھونڈتے ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے ہیں، تصور جانکیے ہوئے جنسی بتن حادی کا اجتماعی نقصان کیا ہوتا ہے جس کے متعلق میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا بلکہ اس ملک کے محقق کا نتیجہ اسی طرح پیش کرنے پر اتفاق کرتا ہوں جو اس حدود فراموشی میں تس ترین درجے پر پہ پہنچ چکا ہے یعنی یورپ کی محزت دنیا کیمبرج کے پروفیسر جی ڈی انون نے دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے اسی قبائل کا مشاہدہ مطالعہ اس نقطہ نظر سے کیا کہ جنسی ضوابط کا قوموں کی سمدنی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اپنی تحقیقات کے ان نتائج کو اس نے اپنی شعر آزاد کتاب سیکس اینڈ کلچر میں پیش کیا ہے جس کے اقتباسات میں اس سے پہلے بھی کئی بار پیش کر چکا اس میں وہ کہتا ہے بڑی اہم چیز یہ ذاتی انفرادی چیز نہیں ہے جی تعلیم آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ کوئی گروہ کیسے ہی جگڑیاتیائی ماحول میں رہتا ہو اس کی توجنی سطح کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ اس نے جنسی تعلقات کے لیے کس قسم کے ضوابط مرتب کر رکھے تھے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ انسان کا پرسنل پرائیویٹ ایک معاملہ ہے جس میں سوسائٹی کا کیا تھا جس میں حدود کا کیا تھا آلو سوچ